کیا انہیں ناؤ سوچتا کاف ہے ہر سال ایک ا آزمائے جاتے ہیں پھر نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ نصحت مانتی ہے